قرآن میں روزے کا مقصد شکر بتایا گیا ہے لعلکم تشکرون یعنی روزہ شکر کی ٹریننگ ہے کھانا اور پانی خدا کی بہت ہی عظیم عجیب و غریب نعمت ہے ہے لیکن چونکہ یہ چیزیں ہمیں ابنڈنٹلی مل رہی ہیں تو ہم ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی کتنی عظیم نعمت ہے لیکن رمضان میں چونکہ صبح سے شام تک آدمی کو بھوکا رہنا ہوتا ہے اور پھر شام کو جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ پانی اور کھانا ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے اور خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے تو پھر اس کا ذہن خدا کی جو دوسری بلیسنگز ہیں دوسری نعمتیں ہیں ان کی طرف بھی جاتا ہے تو اس طریقے سے وہ کھانا اور پانی کو ایک بہت ہی عظیم نعمت کے طور پر بلیسنگ کے طور پر ڈسکور کرتا ہے اور شکر کے سمندر میں وہ غرق ہو جاتا ہے اس کے سینے میں شکر کا سمندر بہ پڑتا ہے یعنی انسان دراصل اس دنیا میں خدا کو دیکھ نہیں سکتا لیکن خدا کو ریلائز کرنا اس کو ڈسکور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی جو بلیسنگز ہیں ان کو ڈسکور کرے ان کو ریئلائز کرے تو اسی طریقے سے آپ خدا کو ڈسکور کر سکتے ہیں اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں اور آپ اپنے اندر گہری معرفت اور گہرا یقین پیدا کر سکتے ہیں